الحمد اللہ محمد وعلى آله ومن تبعهم اله وعلى بن زيد رضي الله اللہ أنه راى النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ له ذنيه ما ان خلاف الماء الذي خلاف الماء الذي اخذه لرأسه اخرجه البيهقي وقال اسناده صحيح وصححه الترمذي ايضا وهو إن مسلم من هذا الوجه بلفظ وهم صحب بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ پیج نمبر سیونٹی ٹو بہتر اور حدیث نمبر انتالیس شاید اس حدیث کا ترجمہ ہم پچھلے ہفتے سے پہلے والے درس میں پڑھ چکے تھے لیکن کچھ وضاحت باقی ہے اس لیے ہم پھر اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں تھوڑی سی وضاحت اس کی کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ تبارک تعال حدیث نمبر انتالیس میں ہے وانہ یعنی ان عبد اللہ ابن سید کبھی اگر وانہ کا لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا راوی وہی ہے جو اس سے پہلے والی حدیث کا راوی ہے کہ صحابی اسی صحابی سے حدیث روایت کی جا رہی ہے جو صحابی کے اس حدیث سے پہلے گزر چکے ہیں یا جن کی حدیث پہلے گزر چکی ہے تو وہ سے مراد عبد اللہ ابن زید انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے کان کے مسح کے لیے پانی لیا اس پانی کے علاوہ جو آپ نے اپنے سر کے لیے لیا مطلب اس کا یہ ہے کہ سر کا مسح کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پانی لیا اور پھر کان کا مسح کیا یہ اس حدیث کا مطلب ہے اس حدیث کو بہقی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس کی صنعت صحیح ہے اور امام ترمیز رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے جس میں کیا کون سا لفظ ہے وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ صحیح بمان غیر يَدَيْهِ یہی حدیث اسی سیاب کے ساتھ اسی راوی کے ساتھ یعنی عبداللہ ابن زید سے روایت ہے یہ لیکن اس میں جو روایت ہے صحیح مسلم کے اندر وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اس پانی سے جو آپ کے ہاتھ میں بچا ہوا تھا اس پانی کے علاوہ یعنی اپنے ہاتھ میں ہاتھ دھونے کے بعد جو ہاتھ میں تری رہتی ہے اس پانی کے علاوہ دوسرا پانی لے کر کے مسا جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں یعنی ہاتھ دھونے کے بعد یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو تری پانی سے ترتا ہاتھ ظاہر سے بات ہے ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ میں تراوٹ رہے گی پانی کی تو اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا نہیں فرمایا بلکہ مساح کرنے کے لیے الگ سے پانی لیا صحیح مسلم کے اندر کیا ہے کہ اپنے سر کا مساح کے لیے ایک نیا پانی لیا بہتی کی روایت میں اور سورن ترمیزی کی روایت میں کیا ہے کہ اپنے کان کے مساح کے لیے الگ سے پانی لیا تو جب اس طرح سے بات آ جائے تو حدیث میں کیا کیا جاتا ہے دونوں حدیثوں میں موازنہ کیا جاتا ہے کہ اگر سند ایک ہے راوی ایک ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ سند کے کیونکہ ایک روایت جب یہ حدیث روایت کی جاتی ہے تو صحیح مسلم کے کی سند جو ہے وہ الگ ہوگی راوی ایک حدیث کیا کہتے ہیں آ, صحابی ایک ہوں گے اور امام بہکی اور امام ترمدی کے سرد ایک الگ ہوگی کہیں جا کر کے مل جائیں گے کہیں جا کر کے مل جائیں گے تو دیکھا ہی جاتا ہے کہ کس سند میں کتنے راویوں نے یا اس سند کے اس حدیث کی جتنی بھی سندیں ہیں جتنی بھی سندیں آ رہی ہیں ان میں سے کن لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے اور کن لوگوں نے اس کو کیا ہے اور کون سے لوگ ہیں جو زیادہ روایت کرنے والے ہیں کون سے لوگ ہیں جو اس لفظ کو زیادہ روایت کرنے والے ہیں تو حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے کیا بیان فرمایا دونوں حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان کے مسا کے لیے الگ سے پانی لیا سر کا مساح کرنے کے بعد جس حدیث میں یہ ہے وہ حدیث صحیح مسلم کی اور اکثر روایت کرنے والوں کے مخالف ہے اگر آپ کو یہ بتائیں کہ ہاں فلا راوی نے اس میں مخالفت کی تو ایک لمبی بات ہو جائے گی وہ کیونکہ وہ سب جو ہے جرم تعدیل اور اس کی مسترح کی بات ہو جاتی ہے لیکن یوں سمجھے کہ جن لوگوں نے جن لوگوں نے اور ان کی تعداد زیادہ ہے جن لوگوں نے سر کے مسا کے لیے نئے پانی کا ذکر کیا ہے ان کی روایت کیا ہے محفوظ ہے اور جن لوگوں نے کان کے لیے ایک نئے پانی کا ذکر کیا ہے ان کی روایت کیا ہے شاد ہے اب یہ دونوں لفظ حدیث کی اصطلاح ہے حدیث کی اصطلاح ہے یہ دونوں آپ ذرا سا ادھر دیکھیں اس طرف شروع میں جہاں بتایا تھا کہ کچھ تھوڑا سا ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے جہاں اصطلاح حدیث کی اطلاع ذکر کیا ہے نا پیج نمبر چوبیس پر ہے کہاں ہے Hmm. اس میں دیکھیے دیکھیے پیج نمبر 29 پہ بالکل اوپر دیکھیے آپ کہتے ہیں شاز حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے یا ضعیف حدیثوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے شاز وہ حدیث ہے جس کا راوی ہو اور بیان حدیث میں اپنے سے زیادہ فکا یا اپنے جیسے بہت سے راویوں کی مخالفت کرے شاز کس حدیث کو کہتے ہیں کہ شاز حدیث کا روایت کرنے والا ثقہ ہو ثقہ کس راوی کو کہتے ہیں جو قابل اعتماد ہو قابل بھروسہ ہو جس کی روایت کو قبول کر لیا جاتا ہو لیکن اگر وہ شخص وہ راوی اپنے سے زیادہ راوی جس کو اوسک کہتے ہیں عربی زبان میں اصطلاح میں اوسک یعنی اپنے سے زیادہ حفظے میں اور عدل میں زیادہ پاور والا پاور والے یا قوت والے اور عدالت اور سکاحت میں اس سے زیادہ قوی راوی ہو زیادہ طاقتور ہو تو اس سے کوئی روایت اگر ایسی روایت کرے جو اس کے خلاف وہ روایت کر رہا ہو یعنی سمجھے کہ دو آدمی ہے دو آدمی دونوں سکا ہے لیکن ایک سکا ہے اور دوسرا اس سے زیادہ فکا ہے سمجھ رہے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں گڈ بٹر بیسٹ سے آپ سمجھ لیں گڈ پھر بٹر پھر بیسٹ تو ایک ہے جو ثقہ ہے گڈ کے درجے میں اور اس کے بعد دوسرا کیا ہے بٹر ہے تو گویا کے ثقہ اس کو کہتے ہیں جس کی حدیث کو لی جاتی ہے لیکن وہ شخص اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی, کے خلاف روایت کر رہا ہے تو اس کی روایت کو یا اپنے ہی جیسے زیادہ راویوں کے خلاف کوئی روایت کر رہا ہے کہ ایک شاگرد ہے, ایک استاد سے ایک شاگرد ایک روایت کر رہا ہے جیسے مثال کے طور پر یہاں کہ ایک شاگرد روایت کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پوری صنعت کے ساتھ یہ روایت کر رہا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان کے مساح کے لیے الگ سے پانی لیا ایک راوی روایت کر رہے دوسرے کئی راوی اسی شہد سے اپنے استاد سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے مساح کے لیے نیا پانی لیا تو فکر آوی وہ بھی فکر آوی ہے لیکن کئی لوگوں کے خلاف روایت کر رہا ہے تو زیادہ جو لوگ ہوں گے ان کی بات کا اعتبار ہوگا اسی طرح سے جو اوسط راوی ہوگا اس سے زیادہ قوت حافظہ میں اور ضبط میں اسی طرح سے فکاہت میں زیادہ قوی ہوگا اس کی روایت کو لی جائے گی تو جو تھوڑا سا فکر آوی ہے خلاف اپنے سے زیادہ سیکاراوی کے خلاف روایت کر رہا ہے اس کی روایت کو کیا کہیں گے شاد کہیں گے اور آگے کہہ رہے ہیں شاز کے بالمقابل حدیث کو کیا کہا جاتا ہے محفوظ شاز کے بالمقابل حدیث کو محفوظ کہا جاتا ہے اس کے نیچے ایک چیز اور ہے منکر اور معروف کبھی وقت آئے گا تو بتائیں گے کہ ضعیف راوی سیکاراوی کے خلاف روایت روایت کوئی روایت نقل کرے ضعیف راوی سکہ راوی کے خلاف کوئی روایت نقل کرے تو ضعیف راوی کی روایت کو کیا کہا جائے گا منکر کہا جائے گا اور جو راوی ہے اس کی روایت کو معروف کہا جائے گا یہ منکر اور معروف وہ نہیں ہے جو امر بن معروف نہیں انل منکر نہیں وہ نہیں ہے یہ مصطلح حدیث کی اصطلاح ہے تو یہاں کیا سمجھا ہم لوگوں نے کہ جو راوی یا جو لوگ روایت کرتے جس راوی نے کان کے مساح کے لیے نئے پانی کا ذکر کیا ہے اس کی روایت کیا ہے شاد ہے صحیح ہونے کے باوجود بھی کیا ہے یہ روایت شاد ہے صحیح اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی راوی ضعیف نہیں ہے صحیح ہونے کے سارے پانچ جو شرائط ہیں وہ پائے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ روایت جو ہے کیوں شاد ہے اس لیے کہ اس کا جو راوی ہے اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت میں روایت کر رہا ہے تو اس لیے اس کی روایت کو ساد کہیں گے اور پہلی والی روایت بعد والی روایت کو جو صحیح مسلم کی ہے اس کو کیا کہیں گے محفوظ کہیں گے اس کو کیا کہیں گے محفوظ کہیں گے اور جو صاحب کتاب ہے کون ہے حدیث روایت نقل کرنے نقل کرنے کے بعد کہتے وہو المحفوظ یہ اس کا قائل کون ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں وہ المحفوظ یعنی کہ کان کے لیے جو مسح والی بات ہے کہ نئے پانی سے مسح کیا جائے گا یہ روایت شاد ہے اور محفوظ کون سی روایت ہے جو سر کے مسح کے لیے ہے کان کے مسح کے لیے نہیں ہے نئے پانی, نئے پانی کا ذکر ٹھیک اسی لیے یہی بات جو ہے درست ہے کہ کیونکہ بعض لوگوں امام ابو ابونیفر احمد اللہ علیہ کیا اور حافظ امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ کیا غالباً کیا یہ ہے کہ ہاں سر کے لیے جو پانی لیں گے اسی سے کان کا بھی مسا کیا جائے گا الگ پانی نہیں لیا جائے گا اور امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کے ہیں اور دوسرے لوگوں کے یہاں کیا ہے کہ الگ سے پانی لیا جائے گا تو صحیح روایت اور صحیح بات کیا ہے محفوظ کیا بات ہے کہ کان کے لیے ہاں جو یہ سر کے لیے جو پانی لیا جائے گا وہ نیا پانی لیا جائے گا اور اسی سے کان کا بھی مسا کیا جائے گا کان کے لیے الگ پانی نہیں لیا جائے گا دیکھیے فوائد میں لکھا ہے آپ کے یہاں ہم ہاں. کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کی یہی رائے ہے کہ کانوں کے مسا کے لیے نیا پانی لینا چاہیے مگر امام ابو حنیفہ اور سفیان طوری وغیرہ کی رائے ہے کہ جب کان سر کے ساتھ شامل ہے حدیث گزر چکی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرا یہ کان سر کے ساتھ ہے تو جب سر کے ساتھ ہے تو پھر اس کے لیے نیا پانی الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں. تو یہ مسئلہ سمن میں آ گیا سوری وغیرہ کی رائے ہے کہ جب کان سر کے ساتھ شامل ہے تو پھر سر کے مسا کا پانی ہی کانوں کے لیے کافی ہوگا بکثرت احادیث صحیحہ اسی رائے کی تائید کرتی ہیں کس رائے کی کہ جی جی وہ نہیں اگر دیکھیں صحیح جب اس وقت اگر دونوں روایتیں ایسی ہوں کہ دونوں ایک برابر ہوں ایک برابر دونوں ہوں اور اختلاف نہ پایا جاتا حدیث کا جو قاعدہ اور ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی شیخ سے ہاں ایک شاگرد ایک بات روایت کرتا ہے اور اسی شیخ کے چار شاگرد ہاں دوسری بات روایت کرتے ہیں یعنی سند ایک ہے وقت ایک ہے طریقہ ایک ہے سب کچھ ایک ہے تو اب کیا کہا جائے گا کہ جو شاگرد ہے اکیلے چار آدمیوں کی مخالفت کر رہا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے ہاں اس سے غلطی ہوئی ہے تو کہا جائے گا شاد کس کو کہتے ہیں جو علاحدہ ہو شاد کا مطلب کیا ہے علاحدہ جیسے حدیث کے اندر ہے منش د شدھ د کہ جو علاحدہ ہوا ہاں وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا سے علاحدہ ہوا مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر کے علاحدگی اختیار کر لیا مسلمانوں کی جماعت سے خروج اختیار کر لیا تو یہاں پر کیا ہے کہ اس راوی نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے یا اپنے سے زیادہ کبھی راوی سے ہاں خلاف بات ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا پانی نہیں لیا اور پھر زیادہ وقفہ نہیں گزرتا ہے سر کے سر کے مسا میں سر کا مسا کرنے کے بعد بھی ہاتھ میں تری رہتی ہے کیوں مسا ہی کرنا ہے صحیح کرنا اس لیے اگر ہاں اگر دونوں روایتیں اپنی جگہ پر ہم پل ہیں برابر ہیں صحت میں ہاں برابر ہیں تو کہا جائے گا کہ دونوں حدیثوں پر عمل کر لیا جائے ہاں دونوں حدیثوں پر جیسے مثال گزری ہے یہاں پر کہ مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کیا ہے کہ ہاں وضو ہر وضو کے ساتھ مسواک کی جائے ایک حدیث کیا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کی جائے دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں دونوں تو دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے اور بہت ساری مثالیں اس کی ٹھیک ہے اگلی روایت ہے وانبی ہو رہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محجلین من اثر فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرْغَتَهُ فَلْيَفْعَلْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْضُ لِمُسْلِمْ حدیث کیا ہے وضو کی فضیلت کے بارے میں ہے وضو کی فضیلت کے بارے میں ہے اور بھی وضو کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ بندہ جب وضو کرتا ہے ہاں تو وضو کرنے کی وجہ سے آزائے وضو سے ہونے والے گناہ وضو کی وجہ سے جاتے ہیں یہاں پر جھ ایک فضیلت ہے جو صرف اس امت کا امتیاز ہے اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن جب آئے گی تو ان کے آزائے وضو آزائے وضو چمک رہے ہوں گے اصل میں غرن یہ غر اگر کی جمع ہے اور اگر کس کو کہتے ہیں اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی پیشانی پر سفیدی ہو جس کی پیشانی پر سفیدی ہو تو اب اگر جو ہے کسی دوسرے کلر کا گھوڑا ہو رنگ کا مثال کے طور پر کالا گھوڑا ہو تو اس کی پیشانی پر اگر سفیدی ہوگی سفید بال ہوں گے تو وہ نظر آ جائیں گے گویا جا کہ وہ پیشانی کی چمک ہوگی اس کی اور کیا کہتے ہیں محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے پاؤں میں چاروں پاؤں میں سفیدی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تشبیہ دی کس سے یعنی گھوڑے کے اس اس سفیدی سے جو پیشانی میں اور اسی طرح سے جو پاؤں میں ہوتی ہے تو گویا کہ گویا کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن جب آئیں گے تو آزائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے آزائے وزون کے چمک رہے ہوں گے اب ہاتھ چہرہ اور پاؤں یہ چمک رہے ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہچان لیں گے یہ خصوصیت اور یہ صفت ہے. اسی امت کی ہے کس من اثر الوضو غرم محجلین یعنی ان کے پیشانے ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے من الوضو وضو کے کی وجہ سے وضو کرنے کی وجہ سے اس سے وضو کی فضیلت ثابت ہوتی ہے آگے کا جو لفظ ہے آگے کا جو لفظ ہے اس لفظ کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے بلکہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جسے کسی راوی نے روایت کرتے وقت اس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا ہے حدیث میں ایک حدیث کی اصطلاح میں قانون قائدے میں جو حدیث کے حدیث کے قواعد ہے ایک لفظ بولا جاتا ہے مدرج میم دال را جیم یدر جو ادراج مانے ہوتا ہے کوئی چیز کسی چیز میں داخل کر دینا یہاں پر ادراج بولتے ہیں کس کو درج کی جمع ادراج آتا ہے درج کس کو بولتے ہیں یہ ڈرائر جو ٹیبل وغیرہ میں ہوتا ہے ڈرائر ہوتا ہے نا اس کو داخل کر دیتے ہیں تو اسی کے اندر ہو جاتا ہے تو اسی سے لفظ بنا ہے مدرج یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں متن حدیث میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیا کہتے ہیں سند میں کسی راوی کو داخل کر دیا جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی لفظ داخل کر دیا جائے اسی کو کیا کہتے ہیں مدرج کیا کہتے ہیں اس کو مدرج ادھر آپ جو ہے وہ اصطلاح پڑھ سکتے ہیں اصطلاح جو ہے دیکھیے پیج نمبر ٹوینٹی ایٹ میں دیکھیے نیچے سے تیسری لائن پہ نیچے سے دیکھیے تیسری لائن دیکھ لیا نا اور سب لوگ جن کے پاس کتابیں وہ لے کر کے آیا کریں سب لوگ وہ حدیف مدرت وہ حدیف جس میں کسی جگہ راوی کا اپنا کلام آمدن یعنی جان بوجھ کر کے یا سہوند درج ہو جائے حدیف کے اندر راوی کا اپنا کلام جان کر کے کوئی شامل کر دے یا غلطی سے وہ شامل ہو جائے ہاں اور اس پر الفاظ حدیث ہونے کا شبہ ہوتا ہو کہ لفظ حدیث اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے یہ شبہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہو تو یہ چیز کیسے پتا چل بدر سمجھ میں آ بات کہ نہیں جی سمجھ میں بات یہ کہ بدر اس کو کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ میں مدر دونوں میں ہوتا ہے سند میں بھی ہوتا ہے متن میں بھی ہوتا ہے سند کس کو کہتے ہیں جو راگیوں کا جو سلسلہ کڑی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تک پہنچنے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں سند اور متن کس کو کہتے ہیں ٹیکسٹ کو جو الفاظ حدیث ہوتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے متن کہا جاتا ہے تو متن حدیث میں راوی کا کسی راوی کا اپنا کلام کیا ہے چاہے کوئی داخل کر دے یا غلطی سے داخل ہو جائے یا کوئی اس کو سمجھ لے اور شبہ یہ ہوتا ہوگا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے مدرج تو یہاں پر جو فمن استطاع منکم اب ترجمہ اس کا سنیے کہ پس جو شخص تم میں سے چاہتا ہے ان یوتیلہ گر کہ اپنی چمک کو دراز کریں زیادہ کریں فل یا تو اسے کر لینا چاہیے اب ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے اور یہ جو الفاظ ہیں جب اس حدیث کے اس حدیث کے کہ سارے سارے طرق کو یعنی ساری سندوں کو جمع کیا جاتا ہے جمع کیا جاتا ہے تو اس سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ الفاظ نہیں ہے بلکہ اللہ, حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ نے اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد آہ, خوب زیادہ زیادہ بجائے یہاں دھونے کے وہ یہاں تک دھوتے تھے اور पांव کو ادی پنڈلی تک تقریبا دھوتے تھے۔ اور دھونے کے بعد کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ان امتی یاتونا یوملقیامت غورم محجلین من اثر الوضوء کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے کہ جن کی پیشانیاں اور ازائے وضو ازائے وضوء وضو کے اطر کی وضو کی وجہ سے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا ہے فاماست خود انہوں نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اپنی اس چمک کو بڑھائے اس, اس کو کیا چاہیے کیا کرنا چاہیے حالانکہ وہ بڑھا سکتا ہے تو خود ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل ہے ثابت ہے کہ وہ اس حدیث سے یہ سمجھتے تھے کہ یہاں تک دھوتے تھے یہ یہاں تک دوتے تھے ثابت ہے ان سے تو اس لفظ کا معنی بھی کچھ لوگوں نے جو ہے یہ بیان فرمایا ہے اس لفظ کا معنی کہ بعض آپ کی کتاب میں لکھا ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اپنی جو ہے اپنی چمک کو بہائے اس کے کیا معنی ہے تو پہلا معنی تو وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ آزار وضو کو خاص کر کے ہاتھ کو اور اسی طرح سے پاؤں کو زیادہ زیادہ دھوئے پنڈلی آدھی پنڈلی تاکہ اسی طرح سے اس کو جو ہے یہ بغل تک دھوئے جیسا کہ ابحر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کیا کرتے تھے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزائے وضو کو تین تین بار دھوئے بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو ہونے کے باوجود بھی وضو پر وضو کرے وضو پر مضوع کرے لیکن یہ دونوں آخر والی جو باتیں ہیں وہ حدیث کے یا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کے عمل سے میل نہیں چاہتے ہیں کی اس کی فضیلت میں تو دوسری حدیث ہے تو حضرت ابو حریر تھے شیخ الوانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کیا فرمایا ہے سلسلہ ضعیفہ اور مودوا کے اندر جلد نمبر تین اور صفحہ 104 میں کہ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری والا ٹکڑا جو ہے یہ یہ ابو حریر اور اللہ تعالی انہوں کا ہے بعض راویوں نے یا بعض راوی نے اس کو جو ہے مرفو حدیث میں شامل کر دیا ہے اس کو بعض راویوں نے مرفو حدیث میں شامل کر دیا ہے جیسا کہ اس کی پوری تفصیل انہوں نے ذکر کیا ہے دیکھیے کہ سعید بن ابی ہلال کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریر اور اللہ تعالی انہوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا چہرہ دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ کو دھویا یہاں تک کہ وہ کہاں تک پہنچ گئے یہاں تک پہنچ گئے اس تک یہاں تک دھو ڈالا ہم. اور پھر اس کے بعد اپنے پاؤں کو دھویا یہاں تک کہ جو ہے پڈلی تک اس کو پہنچا دیا پڈلی کے اوپر تک ہم. تو اس کے بعد ابو رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی ہاں اس کے بعد حدیث بیان فرمانے کے بعد یہ لفظ فمن ستا فن غرت ہو کہ جو چاہتا ہو کہ اپنی اس جو ہے اپنی تحجیل کو یعنی اپنے آزاد کی چمک کو زیادہ کرے یعنی بجائے ہاتھ یہاں چم... یہاں تک چمکنے کے یہاں تک چمکے اور پاؤں جو ہے بجائے جو ہے وہ جو ہے تخنوں تک چمکنے کے بجائے اوپر تک چمکے تو جو چاہتا ایسا کر لے لی... یہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث کے سے محبت اور یہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کا شوق تھا جس کی وجہ سے اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت ایسا کیا کرتے تھے یہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق اپنا تھا یہ کہا جائے گا کہ ان کا شوق اور جذبہ تھا باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس طرح سے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونیوس کے بجائے اور اوپر تک دھوتے رہے ہو ایسا نہیں یہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے ان کا شوق ہے جی جی یہاں پر جو ہے اس بارے میں متفق علیہ کا جو ہے جو متفق علیہ کہا ہے انہوں نے نا متفق علیہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ولب السلم اور کہا ہے کہ یہ مسلم کا لفظ ہے تو عالبن اس طرح سے جو بات کہی جاتی ہے شاید میں نے پیچھے بھی بتایا ہے پچھلے درس میں کہ جب روایت نقل کرنے کے بعد جیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے لیکن الفاظ میں دونوں کتابوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے کبھی کبھار تو جب ایسا ہوتا ہے تو لفظ کس کا نقل کیا ہے سرد وہی پائی, پائی جا رہی ہے حدیث کا مفہوم بھی وہی ہے لیکن کچھ جو الفاظ کا فرق ہوتا ہے تو کس کتاب سے نقل کیا ہے یہ صاحب کتاب کی داری ہوتی ہے تاکہ طلبہ کو پتہ چل جائے کہ یہ الفاظ کس کے نقل کیے گئے اگر صرف یہ کہہ دے تو متفق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پائی جاتی ہے اور طالب علم دیکھتا کہ بخاری کے اندر تو ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نہیں نقل کی گئی بلکہ صحیح مسلم کے اندر یہ کیا کہتے ہیں یہ ان الفاظ کے ساتھ نقل کی گئی ہے تو سوچنے والا سوچ سکتا ہے تو پھر اس میں متفق کیوں کہا تو متفق اس اعتبار سے ہے کہ حدیث کی سرحد ایک ہے اور الفاظ حدیث قریب قریب ہیں الفاظ حدیث قریب قریب ہیں یا یہ آپ یوں کہہ لیں کہ مفہوم حدیث ایک ہے الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہے یہ کہنا چاہتے ہیں اس سے بات سمجھ میں آ گئی جی تو دیکھیے اگر ان کا سوال کیا ہے کہ اگر کسی راوی سے کوئی راوی ایسا ہے جو ہاں جس سے کثرت کے ساتھ اپنے دوسرے ہم پلہ راویوں کے خلاف باتیں آتی ہیں یا ادراج کرتا ہے بہت زیادہ تو کیا اس کے بارے میں کہا جائے گا پھر اس سے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا حکم لگا دیا جائے گا حکم لگا دیا جائے گا کہ یہ راوی ضابط نہیں ہے ضابط کس کو کہتے ہیں مضبوط راوی نہیں ہے آ? تو جب مضبوط راوی نہیں ہے تو اس کے ثقہ اور صحیح ہونے کے کی ایک شرط کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو اس پر کیا کر دیا جائے گا ضعیف ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے آ, کئی جگہ پر ہے یہ کہ ہاں فلان یروی المناکیر فلان یروی المناکیر فلاں راوی جو ہے منکر روایتیں روایت کرتا ہے یعنی اپنے اپنے کیا کہتے ہیں فکا راویوں کے خلاف روایت کرتا ہے یا فلا راوی جو ہے اگر اس طرح سے کوئی راوی کرتا ہے کہ کوئی الفاظ اپنی طرف سے آمدن قصدن داخل کر دیتا ہے تو کیا کہا جائے گا اس کو کذاب کہا جائے گا ایسا اگر کوئی کرتا ہے ایک مثال میرے سامنے غالباً خلیفہ معمول کو کبوتر بازی کا بڑا شوق تھا کبوتر کبوتر قب, بازی کا بڑا شوق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ہم, کہ مسابقہ یعنی مقابلہ دو جانوروں میں مقابلہ دو طرح کے جانوروں میں مقابلہ آرائی ہو سکتی ہے اونٹوں میں اور گھوڑوں میں تو اس نے کیا کیا حدیث حدیث کے الفاظ غالباً اس طرح سے کچھ لفظ یاد نہیں آ رہا ہے مجھے تو اس میں یہ تھا ہے حدیث کے اونٹ میں اور گھوڑے میں مسابقہ کروایا جا سکتا ہے یعنی مقابلہ کروایا جا سکتا ہے تو اس نے کیا, کیا کیا ادراج کر دیا اس میں داخل کر دیا ول جناح ول جناح داخل کر دیا اس نے کیونکہ خلیفہ کو دیکھا کہ وہ کبوتر سے شوق رکھتا ہے تو اس کے اس کی خوشنو حاصل کرنے کے لیے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک لفظ ملا دیا کیا اور پرندوں پرندوں کا بھی مقابلہ کرایا جا سکتا ہے جناح معنی کیا ہوتا ہے پر جناح معنی اس قصد کیا تھی کہ پرندوں میں بھی کبوتر بازی وغیرہ کرائی جا سکتی ہے بازوں کو کی, کا مسابقہ جا سکتا ہے, مقابلہ کرایا جا سکتا ہے تو خلیفہ مامون اس بات سے آگاہ ہو گیا اس کو معلوم, تھا, معلوم تھی حدیث کہ اس میں ولجنا کا لفظ نہیں ہے اس نے جب اس کو دیکھا کہ اس نے ایسا کیا ہے تو اس نے حکم دیا کہ کبوتروں کو لے جا کر کے ذبح کر دو کہ اس کی وجہ سے میرے اس فیل کی وجہ سے ایک شخص نے جو ہے حدیث کے اندر جھوٹی بات شامل کی تو اس طرح کا راوی اگر کسی کے بارے میں قصدن پتہ جل جائے کہ ہاں وہ جو ہے حدیث کے اندر اپنی باتیں داخل کرتا ہے شامل کرتا ہے اور بہت سارے ایسے راویوں نے ایسے جھوٹے لوگوں نے ایسا کیا بھی کہ الفاظ الفاظ حدیث کے اندر جو ہے اپنی باتیں جو ہے اس میں اضافہ کر دیا شامل کر دیا تو ایسے روات کے اوپر محدثین نے کس بات کا حکم میں لگایا ہے ہونے کا اور اس کی انہوں نے چھانبین کی اور الگ کر دیے کہ ہاں فلا حدیث مدرج ہے اور اس میں فلا راوی نے جو ہے اپنے من کی باتیں داخل کر دی ہیں بہت ساری مثالیں ملیں گی آپ کو تو ایسے راوی کو اور اگر کہیں غلطی سے ہو جائے غلطی سے ہو جائے کبھی غلطی سے ہو جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث جو اس کی مثال ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ کبھی کوئی شخص ہے کوئی شیخ کوئی راوی کوئی حدیث بیان کر رہا ہے اور حدیث بیان کرتے وقتے شیخ نے کوئی بات اپنی طرف سے کوئی اپنی بات کہی اب شیخ نے اپنی بات کہی اس زمانے میں کیا تھا بائک وغیرہ کا انتظام نہیں تھا تو کیا کرتے تھے شیخ حدیث پڑھا رہا ہے شیخ جب حدیث وہ پڑھا تھا اس کے بعد وہاں پر بیٹھے ہوئے شخص جو ہے اس حدیث کو سنتا تو وہ زور سے بولتا کہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو وہ زور سے بولتا تو وہاں کے پیچھے جو لوگ ہوتے وہ اس حدیث کو سنتے اس بیچ اگر شیخ کوئی بات کہہ دیتا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ لوگوں کو شبہ ہو جاتا کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کی کا ٹکڑا ہے ہاں حدیث کا ٹکڑا ہے نہیں بیٹے فوٹو تو ایک ایک مثال چھوٹی سی کہ ایک شیخ حدیث بیان کر رہے تھے حدیث پڑھا رہے تھے تو اتنے میں ایک شخص داخل ہوئے ان کے شاگرد داخل ہوئے تو ان کو دیکھ کر شیخ نے کیا فرمایا کہ جو شخص جو ہے راتوں کو شبیداری کرتا ہے اور تحجد ادا کرتا ہے اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اس کا چہرہ چمکنے لگتا ہے اب شیخ نے اس کو دیکھ کر کے آ, یہ بات ذکر کی اور سمجھنے والوں نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں شامل کر دیا تو اس طرح کی روایتیں جب اکٹھا ہوتی ہیں نا کیونکہ حدیث کی ایک سند نہیں ہوتی ہے بہت ساری سنعدیں تقریبا کئی کئی سندیں ہوتی ہیں تو جب کسی حدیث کے بارے میں یہ بات آ جاتی ہے تو تمام سندوں کو جمع کیا جاتا ہے تمام روایتوں کو جمع کرنے یہ یہ ایک لائن یہ حدیث کو ذکر کر رہی ہے ایک لائن اس حدیث کو ذکر کر رہی ہے ایک لائن اس حدیث کو ذکر کر رہی ہے اب سب کو جمع کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ان کے یہ ہے اس لائن کیا یہاں یہ ہے اتنی چار لائنوں میں یہ حدیث یہ لفظ نہیں ہے تو کیا کہا جائے گا کہ اس میں سے یہاں کہیں تھوڑی سی گڑبڑی ہوئی ہے اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو خلاف ہے تو اور پھر روایت سے پتا بھی چل جاتا ہے تو بات کہاں کہاں تھی ادراج کے بارے میں تو یہ لفظ فبن یہ لفظ جو ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی کا کلام ہے حدیث کا لفظ نہیں ہے محدثین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نہیں ہے لیکن اب چونکہ اس پر شبہ ہے اس لیے محدثین اس کو بیان کر دیتے ہیں لیکن پڑھانے پڑھنے, پڑھنے پڑھانے والے طلبا اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ کیا ہے آگے چلے اللہ تعالی قالت، كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل علی ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس حدیث میں کس بات کا ذکر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داہنے سے ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے یعنی ہر اچھے کام کو داہنے سے کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے یہاں پر ذکر ہے تین تین چار چیز چار باتوں کا ذکر ہے جس میں سے ایک وضو بھی ہے وہ کیا ہے فی تناخی جوتا پہننے میں جوتا پہننے میں ہم لوگ خیال نہیں کرتے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے تھے تو داہنے پاؤں میں سب سے پہلے پہنتے تھے وہ ترجلی تنا کیا کہتے ہیں हा? हा? نعال کس کو کہتے ہیں نال نیال کس کو کہتے ہیں جوتے کو کہتے ہیں تو اسی سے ہے تنا جوتا پہننا وہ ترجلی اور کنگھی کرنے میں ترجل مانے کیا ہوتا ہے کنگھی کرنے میں اور وہ اور وضو بھی شامل ہے اور غسل بھی طہارت حاصل کرنے میں طہارت حاصل کرنے میں آپ داہنے سے ابتدا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام ہر جگہ ذکر ہے کہ پہلے داہنے ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو پہلے داہنے پیر کو پھر بائیں پیر کو پہلے داہنے جانب کو پھر بائیں جانب کو جہاں پر غسل وغیرہ کے خاص کر کے جنازے میں جب میت کو غسل دیتے ہیں تو پہلے داہنا جانب اس کا دوتے ہیں پھر بایا جانب دوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل اور تمام اچھے کاموں کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے سے کرتے تھے مثال کے طور پر کپڑا پہنتے وقت آستین داخل کرنا ہے پاؤں داخل کرنا ہے تو داہنے سے ابتدا کرتے تھے اب مسجد کا بھی ذکر ہے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے پاؤں پاؤں داخل کرتے تھے گھر میں داخل ہونا ہے تو داہنا پاؤں سواری پر سوار ہونا ہے تو اس طرح سے تمام کاموں میں داہنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے آگے حدیث ہے اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے وہاں ابی ہو رضی اللہ تعالیٰ ایک بات یہاں پر ذکر کر دینی مناسب ہے جیسے کھانے کا ذکر ہے ہاں؟ کہ کھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے کھاتے تھے اور آج کے ماحول میں دیکھا جاتا ہے خاص کر کے جو مغرب مغربی دنیا سے متاثر ہیں غیروں سے متاثر ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے چائے پینے کو پیپسی پینے کو پانی پینے کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کڑے ہو کر کے بائیں ہاتھ سے پینے کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور ایک چیز اور بھی دیکھی جاتی اچھے اچھے دیندار لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کھانے کے وقت پانی پینے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں بایاں ہاتھ کا استعمال کرتے رہے ہیں ہاتھ سے سوچ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں کھانا لگا ہے دال چاول اور کیا کہتے سالن لگا ہوا ہے اس سے ہم اگر گلاس پکڑیں گے تو گلاس گندا ہو جائے گا لہذا کیا کرتے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے اس گلاس کو پکڑتے ہیں اور کچھ لوگ تھوڑا سا احترام کر کے نیچے سے جو ہے داہنا ہاتھ لگا دیتے ہیں ہاں یہ طریقہ بالکل غلط ہے یہ طریقہ بالکل غلط ہے آپ ایک حرام کام کا استقاب صرف محض اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ گلاس گندا ہو جائے گا گندا کیا ہوگا کھانا ہے کھانا ہے گندا کیا ہوگا تہذیب کے خلاف نہیں ہے آپ ہاں آپ کیا کہتے ہیں اگر آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو آپ انگلیوں کو چاٹ لیجیے اگر روٹی نہیں کھا رہے ہیں چاول کھا رہے ہیں تو آپ جو ہے انگلوں کو چاٹ کر کے بہت زیادہ نہیں بھرپور نہ پکڑی آپ دو انگلی سے پکڑ کر کے گلاس استعمال کر سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ بھی غلط ہے کچھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے تو پورا پکڑیں گے اور اس کے بعد نیچے سے ایسے داہنا ہاتھ لگائیں گے بائیں سے پکڑیں گے نیچے سے بایاں داہنا لگائیں گے یہ طریقہ غلط ہے آپ دہنے سے کیجیے اور اکثر ایسا ہوتا ہے اکثر کہ یا تو آدمی گھر میں پانی پیتا ہے اگر گھر میں ہے تو کوئی کسی سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاں گلاس دھو لیا جائے گا باہر کہیں دعوت ووت میں گیا تو عام طور سے جو ہے یوز اینڈ تھرو والے گلاس استعمال ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں انگلش ہاں ڈسپوزل جو ہے چیزیں ہوتی ہیں جو پھینک دی جاتی ہیں تو اس کا آپ احترام کر رہے ہیں پانی کی بوٹل کا احترام کر رہے ہیں کہ اس سے بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں پیپسی کی بوٹل کا یا کیا کہتے ہیں مشروب کوئی جوس ہے تو اس کے اس کا احترام کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے شیتان کا عمل قرار دیا ہے اس کو شیطان کا عمل قرار دیا ہے کہ ان شیتان بھی شمال ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا داہنے ہاتھ سے حدیث کا لفظ ہے کہ منعہو آہ الکبر گھمنڈ نے اس کو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے سے روکا ہوا روک لیا تھا گھمن کی وجہ سے باہ یہاں سے کھانا اب فخر سمجھتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دے دی کہ اگر واقعی تو نہیں کھا سکتا تو, تو کبھی نہ کھا سکے کہ تیرا دہنا ہاتھ مو تک سکے راوی کا بیان ہے کہ پھر وہ شخص اپنا داہنا ہاتھ متک کبھی نہیں لے جا سکا آو. تو اتنی سخت وعید ہے لیکن ہم آج اپنی کیا کہتے ہیں اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں غیروں سے متاثر ہو کر کے جی جی جی جی چمچا استعمال کرنے میں کوئی ہرس کی بات نہیں ہے خاص کر کے خاص کر کے اے, ان کھانوں کو جو کھانے جو ہے ہاتھ سے یا انیوں سے اٹھا کر کے نہیں کھائے جا سکتے آ, جیسے کیا کہتے ہیں سیوی ہے یا لکوڈ جی, کوئی کھانا ہے ہاں ان کو نہیں کھا سکتے میں آپ کو ایک بڑے عالم کی بات بتاتا ہوں شیخ ال البانی رحمت اللہ علیہ. کھانے کی بات آ گئی, ہم لوگ ابھی اس سے وضو سے اور اس سے ہٹ گئے ہیں پھر بھی شیخ البان ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں اپنی تین انگلوں کو استعمال کرتے تھے گویا کے تین انگلوں سے کھانا کھانا سنت ہے تین انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے لہذا ہم ان کھانوں کو جن کھانوں میں بقیہ انگلوں کی ضرورت نہیں پڑتی تین ہی انگلی سے کھائیں مثال کے طور پر کھجور کھا رہے ہیں مٹھائی کھا رہے ہیں روٹی توڑ کر کے کھا رہے ہیں تو تین انگلوں کا استعمال, ان تین انگلوں کا استعمال کرنا سننا ہے اور کچھ ایسے کھانے ہیں جن میں ضرورت پڑ جاتی ہے اگر ہم لوگ خیال کریں تو استعمال کر سکتے ہیں تین انگلوں سے تین انگلوں کو استعمال کریں لیکن جیسے چاول ہے تو ہو سکتا ہے بہت تھوڑا سا اٹھے ہاں تھوڑا سا اٹھے اس کو دیر تک کھانا پڑے آہ? تین انگلیوں سے سنت ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبانے میں بہرحال اس وقت کا کھانا یہ نہیں تھا تو کوشش آدمی کی ہونی چاہیے کہ تین انگلیوں کا استعمال کیا جائے تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ چاول کھا رہے تھے اور چمچے سے تو کسی نے ٹوک دیا ان کو کہ حدیث ہے کہ کیا کہتے ہیں اللہ کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاتھ سے کھانا کھایا کرتے تھے آپ چمچے سے کھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا فرمایا کہ چمچے سے کھانا یہ سنت سے زیادہ قریب ہے جس میں تین انگلیاں استعمال ہوتی ہے انہوں نے مطلب یہ فقہ ہے یہ سمجھ ہے کہ چمچے سے کھانا یہ سنت سے زیادہ قریب ہے انہوں نے نہیں کہا کہ سنت ہے لیکن کہا سنت سے زیادہ قریب ہے اس لیے کہ چمچے میں پانچ انگلیاں استعمال نہیں ہوتی ہیں تین انگلیاں استعمال ہوتی ہیں اور چاول آدمی جب کھاتا ہے تو پانچ انگلیاں استعمال کرتا ہے تو کہا کہ سنت سے زیادہ قریب ہے اس میں یہ ایک ذریعہ ہے اس میں لیکن افضل اور بہتر کیا ہے جو ہاتھ سے کھانے میں مزہ ہے اور جو بر کیا کہتے ہیں اس کی لذت ہے وہ بہرحال چمچے سے شاید نہ حاصل ہو اگر وہ کھانے ہیں جو چمچے سے انگلوں سے یا ہاتھوں سے کھائے جا سکتے ہیں ہیں وقت ہو گیا کیا ابھی تو ازان دیر میں ہوتی ہے نا بجے ہم لوگوں نے شروع کیا ہے ساڑھے آٹھ بجے نا سوا آٹھ پہ شروع کیا ہے ایک ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں باقی ان شاء اللہ جو باقی باتیں ہیں وان ابھی ہو رہے کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ یہ حدیث سندن گرچے سیف ہے हा? لیکن ابھی اس سے صحیح حدیث اوپر گزر چکی ہے سن... اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے ابو رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو داہنے سے شروع کرو وضو کرو تو داہنے سے شروع کرو یعنی وضو کے اعضا میں ہاتھ اور پاؤں میں صرف داہنے کا آدمی خیال کر سکتا باقی اور میں تو ممکن نہیں ہے ایک ہی ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ صنعت کے اعتبار سے گرچے ضعیف ہے لیکن مانا کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داہنے کو پسند کیا کرتے تھے اور وضو میں اوپر حدیث گزری ہے متفق وی کے تہارت حاصل کرنے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داہنا کو پسند فرمایا کرتے تھے اس لیے وضو میں جو ہے داہنے کا اور ہر اچھے کاموں میں داہنے ہی سے ابتدا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق قطع فرمائے اور اگلی جو بحث اگلی حدیث ہے وہ تھوڑا سا توزی طلب ہے تھوڑا سا وقت لگے گا لکھ کر کے بہت ساری چیزیں لاتا ہوں لیکن چونکہ اب میدان جو ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے کیونکہ طلبہ دینی طلبہ ہوں جو ہر چیز کو سمجھتے ہوں تو پھر اس میں ہم راوی کی ساری باتوں کو راویوں کو سمجھائیں لیکن بہران مختصر طور پر بتاتے ہیں تاکہ آپ کے سمجھ میں بات آ جائے صلی اللہ تعالی علیہ خیر قلقی محمد علی و خالد محنہ السلام علیکم